جی جناب وہ کٹ گیا تھا اچھا تو یہ مسائل تو خیر ادھر آ گئے ایک اور مسئلہ بھی ابن تیمیہ کی خلاذت کا توبہ نعوذ باللہ من ذالق وہ کہتا ہے فتح مجموعہ کے اندر جناب لکھا ہے دسویں جلد دس نمبر جلد ہے اور جناب صفا نمبر اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالق شیطان آ کر کہہ لیتا ہے کہ میں محمد خواب ہاں ویداری میں یا خواب میں وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان رسول اکرم صلی اللہ محمد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس کی اچھا یہ جو مسئلہ ہے نا شیطان دعویٰ نہیں کر سکتا اس کی کوئی جگیر آپ کے پاس ہے وہی ہے شیطان تمثل لائم وہ تو تمثل یہ تا... کی صورت کر سکتا جب تا... بول سکتا, تا... سکتا نہیں حضرت بات یہ ہے کہ یہ وقال وکالانسی موسانہ محمد یہ باتیں جو ہیں وہ شیخ اگر یہ بات اگر وہ کر سکتا ہے نوزہ ظالب تو پھر شریعت سے اعتماد جائے گا نہیں خواب میں نہیں نہیں سنو بات سن کیا باتیں کر رہا ہے اگر یہی بات ہے تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتا ہے خواب میں یہ کیا ہے ہمارا بیداری میں نہیں کر سکتا تو خواب خواب میں تو بہت طریقہ وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں تو حدیث صاف خواب کے متعلق آ گئی ہے بیداری کا تو اگر بیداری کے متعلق کہتے ہیں تو شریعت سے اعتماد اٹھ جائے گا کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر فلاں صاحبی کے سامنے شایدان آئے گا ہاں نہیں وہ تو بیداری والی بات ہاں بس بس یہ کہ اس نے بہت بڑی خچ ماری جائے اور خواب کی رہے کی ہاں جی وہ خواب کی نفی کر رہے ہوں گے کہ خواب میں جو ہے نا ہوگا مثال کے طور پر ایک آدمی نے میرے سامنے خواب بیان کیا نا کفایت شاہ بخاری انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے خواب میں بتایا ہے کہ تبلیغی جماعت والے بالکل صحیح ہے ان کو مضبوطی سے پوچھو ایک دوسرا آدمی تھا عبد القطب آشمی انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بتایا کہ تبلیغی جماعت والے صحیح نہیں ہیں ان سے بٹ کرو مختلف لوگ مختلف خواب کی کتابیں کرتے اب یہ اس میں کیا ہوگا نہیں نہیں اس میں یہ ہے غلط یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جھوٹ ایک تو جھوٹ آج کل بہت چل رہا ہے ایسے باتیں لوگ کرتے ہیں یہ تو عام جھوٹ چل رہے ہیں یہ سابی پگڑی والے جھوٹ دن کر کے کبھی ٹی وی جائز کر دیتے ہیں کبھی آرام کر دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں جناب رسول اکرم نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ سب جھوٹ کی کہانی ہے آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں ہے پھیل جائے گا یہ جھوٹ پھیلا ہوا کی طرف جائیں گے ابھی میرے پاس مہمان ہے نا انہیں کچھ میں وقت دوں گا ٹھیک ہے نا تو یہ اس پر بہرحال جو میں نے باقی عقیدے اور ہیں نا تو وہ سوائے ماننے کے ان کو چاراب نہیں ہے جو آپ ابو منصور ماتوری کی بات بتائیں گے وہ امام ابو منصور ماتوردی رضی اللہ بات نہیں میں بتا رہا میں میں تو ایک حقیقت کو سامنے رکھ کر یہ آپ کو بتا دے ثابت کر دیا کہ یہ ابن قیم ابن تیمیہ ابن عبدالحادی ان کے یہ عقائد ہیں اور آصلاف کے یہ ہیں آپ یہ دیکھیں آپ خود ان سے بریو ذمہ ہو رہے ہیں آپ خود ان سے بریو ذمہ ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں یہ ابن قیم کی جو روح ہے اب اس کی روح نکالنا پڑے گی آپ کیا کریں اچھا میں بتا دوں کہ ہم جو ہے نا دین لیتے ہیں نا کتاب و سنت سے صابا صابین محدثین سے اور محدثین جو ہے نا ہماری پوری جماعت ہے مسلم بخاری ہے مسلم ہے ترمیے کو نام بھی نہیں ملتا عدیظ سے آپ نے معلوم یہ ثابت کریں نا تو آپ کو اچھا چلو ٹھیک ہے یہ یہ تو ثابت ہے علیہ کمب سنتی و سنت الراشدین راشدین علیہ حدیث ہی تو کہیں نہیں آیا ثابت حدیث تو مخصوص بھی ہو سکتی ہے خصوصیت بھی ہو سکتی ہے خصوصیت مکانی زمانی ہو سکتی ہے شخصی ہو سکتی ہے حدیث کے اندر لیکن میں آپ میری بھی سننے کہ نظر اللہ عمران حدیثا یہ ہے کہ نہیں وہ جو حدیث اور آگے پوچھیں حضرت بالکل یہ تو یہ تو حضرت یہ روایت کی بات ہو رہی ہے یہ تو حدیث کی روایت کی مذہب کہاں سے بنا لیا مذہب تو جس طرح مناظر شور ہوتا ہے آپ ایسا کریں ذرا وہ حوصلے سے کام دیں چاہے حدیث اور علی سنت دونوں ایک ہی چیزیں اور دونوں پر جماعے علیہ سنت بھی احمد بن امبل نے فرمایا فرمایا حدیث ان کا نام نہیں اسلام الحدیث علی حدیث کو جو حدیث و امن کرتا ہے آپ کس طرح کہتے ہیں نہیں اچھا چلو ایک بات سنیں حدیث پر عمل کیسے ممکن ہے بتا دیں حدیث پر عمل ممکن ہے کیا ہر حدیث پر عمل ممکن ہے حدیث تو خصوصیات میں سے بھی ہوتی ہے تو خصوصیت پر عمل نہیں ہوگا ہاں تو پھر نہیں ہوگا تو پھر عمل حدیث پر کیسے آپ قرار دے سکتے ہیں تو ہر حدیث پر نہیں سنیں ہر اب یہ دعویٰ آ گیا ہر میں دعویٰ کر رہا ہوں ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا لیکن ہر سنت پر عمل ضروری ہوتا ہے آپ ثابت ہوتا ہے بتائیں نہیں یہ غلط یہ صحیح ہے کیونکہ سنت طریقہ تو پھر دین ہے نہیں سنت ملے گی سنت حدیثی میں کوئی اور راستہ نہیں ہے نا بالکل صحیح حدیث اسی وجہ سے ہمارے اصول پتہ کیا لکھتا ہے کتاب سنت اجماع کیا کتاب حدیث اجماء لکھا ہوں میں جاؤت سے آپ میری عرت میں یہ بتائیں حدیث اور سنت کے درمیان نسبت کون ہے حدیث اور سنت کے درمیان نسبت کون میں بھی بتاتا ہوں نا یہ ایک ہی چیز ہے ایک ہی چیز کے دونوں میں یہ دیکھے یہ آپ نسبتوں کو جانتے نہیں آپ فرق نہیں جانتے رہے سنت ہے اب طریقۃ المسلو کا فردین حدیث جو ہے وہ قولی فیلی اقراری اور جناب ان پر بھی سازک آ رہی ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں ان کو بھی حدیث کہنا پڑے گا لیکن سنت نہیں کہہ سکتے تو پھر غلط چیٹھی صاحب آپ سنتے نہیں ہیں نا بات سنتے نہیں اور کرتے جاتے آپ جی جی فرمایا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث جو ہے نا وہ سنت دونوں حجت کے علاج سے ایک ہی ہے اب میں آپ کو بتاتا تھا امام شا فی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی جو صحیح سے ثابت ہو جائے وہ سنت جی چلو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ اسی بات پر رہیں اور امام کے قول کی تعویل مت کریں تو پھر میں کہتا ہوں حدیث میں میں دکھاتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نو شادیاں کی ہے آپ سنت ثابت کر کے دکھائیں ہمارے لیے منہ ہم جو ثابت ہو جائے گی دیکھے تو فرق ہوا کہ نہ ہوا نہیں نہیں بہت سنے اللہ کے بندے کیونکہ آپ نے یہ اقلیات نہیں پڑھے اس وجہ سے عموم خصوص مطلب کی نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے یہ وجہ کی نسبت ہے عموم خصوب میں وجہ کی نسبت بنے گی حضرت بھائی نہ مطلق کی کیونکہ ہر سنت حدیث منت گے ہر حدیث کو سنت نہیں کہہ سکتے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے حضرت امام صاف کے قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے اندر امت کے مسالک عمل کی بات ہو عقیدے عقیدے کی بات ہے عمل کی بات ہوگی تو وہ سنت ہوگی یہ تاویل نہ کریں گے تو امام کا کون ٹکرا جائے گا حقیقت کے خلاف اور حقیقت کے خلاف امام کا بات کلام نہیں ہو سکتا یہ حقیقت کی بات ہے اچھا آپ نے تاویلات تو قرآن میں بھی کرنی پڑتی ہیں فناک سے یا ہم اللہ تعالیٰ ان کو بھول گئے آپ تعویل نہ کریں من کہافی ہم آف لکھا اس کی تعویل نہ کریں نہیں جو ثابت ہے نا وہ تو ٹھیک ہے حضرت جو کرے نا جو السلام سے حضرت ہے یہ جو عزیز کلام المام کلام الامام امام الکلام ہمیشہ اتنے بڑے لوگوں کی جو کلام ہوتی ہے اس کا صحیح معنی ڈھونڈنا چاہیے ایسا غلط معنی نہیں ہونا ڈھونڈھنا چاہیے کہ جس سے تقریب لازم ہو جیسے تو تقریب لازم ہو گئی جو آپ کر رہے ہیں اس طرح اور مثال کے طور پر دیکھیے سنند آرمی میں ہے کہ جبری علیہ السلام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سدت لے کے آتے تھے <سؤال> جس طرح وہ قرآن لے کے آتے تھے اور آپ کو سکھاتے تھے جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے دی جی جی جی جی سنت جی سنت لے کے آتے تھے علیہ السلام جی, جی, جی طریقہ جی, جی جی سنیے آپ حضرت, جی سنی حضرت, جی حضرت, حضرت, حضرت, حضرت, حضرت یہ سنو یہ خاص بول کر عام مراد لیا جاتا ہے سنو خاص بول کر عام مراد لے لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مجاز عام بول کر خاص بھی مراد لے لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مجاز اور مجاز جو ہے وہ تو ثابت ہے قرآن میں حدیث میں ہر پاسے کلام عرب کے اندر مجاز بھرا پڑا ہے نہیں جو مجاز ثابت ہے وہ ٹھیک ہے جواب چلو چلے وہی بات ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سنت سے مراد سنت ہی ہے تو پھر ادھر سے جو آیا تھا حکم وہ تو اما عائشہ کے ساتھ شادی کا بھی آیا تھا اس کو ثابت کرے سنت کیسے اما عائشہ کے ساتھ شادی شادی بھی تو آسمان سے اترا حکم جبریل لے کر آیا اس کو سنت ثابت کرے بس کیا کہ میں کہہ رہا ہوں آج یاد رکھنا تو خبر لے کیا ہے نا یہی ہاں یہ خبر ہو گئی الحمد للہ یہی ہے یہی طاویل کر دی علیہ السلام جو ہے نا وہ جو لے کے آئے تھے وہ کوئی وہ ذکر خاص ارادہ عام یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے ذکر خاص ارادہ عام ذکر عام ارادہ خاص یہ تمام اس کا مطلب ہے آپ بلاغت نہیں جانتے ہیں بلاغت بھی نہیں جانتے جس طرح منطق نہیں جانتے اس طرح بلاغت سے بھی بے خبر ہے اگر جانتے تو یہ بات کرتے ہیں تو بھری بڑی ہے تو تمام چل رہا ہے یہ اسناد مجازی وغیرہ یہ آپ نے نہیں پڑا اس کا مطلب یہ بتائیں یہ جو آپ حدیث و سنت میں فرق کرتے ہیں یہ کس نے کیا ہے سب سے پہلے جی سب سے پہلے کس نے فرق کیا ہے حضرت حضرت بات یاد رکھنا کہ جو بات عقل سے نزدیک کتنا مسلم ہو کہ حکمت بالکل اس کی تائید کرتے ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہوتا والا جی یاد رکھنا عقل بھی اللہ کی تائید میں سے ایک تائید ہے یہ عقل والی بات نہیں ہے تو آپ اصل میں کشتی نو کتاب جو ہے نا مرزا صاحب نے میری بات سنیں میری بات سنیں اگر یہی بات ہے نا کہ اگر آپ عقل کو کچھ نہیں سمجھتے نا تو آپ قرآن اور سنت کو عقل ہٹا کر سادت کر کے دکھائیں نہیں ہم آپ کی عقل کچھ نہیں سمجھتے کی عقل کو تو مانتے ہیں نا کوئی بات رکھنا جو جب صاحب ہی کہہ دیتا ہے ایک اور ایک دو ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک اور ایک دو ہوتے ہیں تو کوئی اس کے اندر کلام کرنا جو ہے یہ کوئی مندی نہیں ہوتا یہ کہ بہر وہ حدیث صاحب نے مجھے بتانی اور وہ بھی ہماری تردید ہوگی ان شاء اللہ وسلم علی گڑھ وہ تو ہار رہے گا آپ اللہ کسول نے فرمایا نا چلو ٹھیک یہ آپ نے تو یہ بھی ہماری تجربہ بریلوی جو آئیں گے یہ تو والے بید نہیں اچھا وہ اچھا ابن خود آپ دکھتی ابنیا ابن تمام چبر کو تو اس کو بیدت نہیں مانتے شیخ السلام مانتے بریلوی کے بریلوی سے مراد میری بریلوی سیما محمد رضا بریلوی ہیں ان کی بدہاد ثابت کریں با عقیدے کے اندر یا حمال کے اندر یہ ہے یہ آپ برائلر کی بات نہ کریں آج کل کے تو نیچری ہے نیچری برائلر ہے نیچری ہاں اور میں جتنے کام رہے ہیں بھابھیوں کے میں ان کی سادت کروں گا کہ یہ کپرا ہے یہ بدت ہے یہ گمراہی ہے یہ کوپرا ہے یہ بدعت ہے آپ کو ماننا پڑے گا میں نے تو ابن تیمیہ کو ثابت کر دیا ابن عبد الحادی کو ثابت کر دیا ابن سیم کو ثابت کر دیا آپ خود بریو ذمہ ہو رہے کہتے ہیں فلاح اللہ یہ نہیں آپ دیکھیں بتایا نہیں وہ تو آپ نے صرف اچھا حضرت یہ بتایا اس کو نہیں مانے گا کیا ہیں یہ بکواس بکواس ہے تو میں بھی کہتا ہوں یہ باقی بکواس لوگ ہیں ایسے بکواس ہی کرتے ہیں یہ مزہ دے رہا ہے یہ بات نہیں کی دیا تھا تو خواب کی بات ہے اچھا حضرت ایک میں بات بتاؤں یہ ایک نیا موضوع ہے پھر میں کہتا ہوں اس پر بات کریں یہ آپ بتائیں کہ انگریزی دور کے اندر مذہب وحابیت اور دیوبندیت کی اشاعت کیوں ہوئی ہے دور انگریزی ہے اور اشاعت ان کیا چکر ہے انگریزوں سے پہلے نہیں نہیں میرا سوال نہیں آپ نے سمجھ میں یہ کہنا تھا یہ میں نفری کر رہا پہلے نہیں ہے یہ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے تھے حضور سے حضور کے دور مبارک سے ہی چل رہے ہیں اسی وجہ سے ان کو مستر سے نکالا گیا تھا وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو لطیفہ بتانا چاہوں حضور پر علم پر اعتراض کرتا ہے حضور کو یہ پتہ نہیں تھا یہ پتہ نہیں تھا یہ پتہ نہیں تھا اسی طرح کا علم منافقین علم پر اعتراض کرتے تھے اور رسول اکرم نے فرمایا غضبناک کو کر سلونی تم اور یہ آپ نے ایک لطیفہ سنا وہ آپ کو یہ حمد جان سنا ہے آپ نے بولی حمد جان تھا داگئی کا جیسے البسیر لکھتی ہے اس کے है پاس, है. پاس اس کے پاس میں وہ شاہ رکھ پوری کا شاگر تھا تو میں اس کے پاس گیا وہ آخری مطلب وقت میں تھا تو نہیں ہے جی ہاں مرحری تو میں اس سے ملا میں نے کہا یار بات چھڑ گئی اس نے اپنے دروازے پر باہر لکھا ہوا تھا یا محمد میں نے کہا یار یہ کیوں لکھا ہوا ہے یہ تو سنی لکھتے ہیں تو تم تو جو بندی حضرات شرک سمجھتے اس نے کہا نہیں جی ہم شرک نہیں سمجھتے ہم سمجھتے میں نے کہا پھر فرق کہنے لگا لیکن تم اور اکیڈے سے کہتے میں نے کہا وہ کون سا فرق لگا تم آگر میں جانتے ہو اور ہم حاضر ناظر جی ویسے محبت سے کہہ لیتے ہیں میں نے کہا اچھا جی حضر نا تو پھر کیا فرق لازم آتا ہے کیسا شرک آتا ہے میں نے کہا کیوں کہتا ہے برابری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ آپ اتر میں برابری کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہنا, ہم کہتے ہیں کائنات کا علم ہے رسول اکرم کائنات محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے تو آپ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا سمجھتے ہیں صرف آ, کو علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور نہیں ہے اور ہمارا اس کی تو حد ہو گئی نمبر ایک میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم کے تعینات کا علم. یہ تو حدیث بخاری میں ہے میں نے کہا سلونی اماں شی تم کو لگا ہاں یہ تو صرف بات ہے شریع علوم شریعت کی میں نے کہا اکام شریعت کی بات ہے تو یہ صحابی نبی میرا باپ کون ہے تو بتاؤ یہ شریعت کا مسئلہ ہے باپ پوچھنا اور حضور نے فرمایا ابو کا اضافہ تو اس نے کہا تو ہاں میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ بتاؤ سلونی اماں شیخ تم اب یہ میں شریعت کی بات صرف نہ رہی معدور جب فرما رہے ہیں سلونی اماں شیتم اس وقت ہر طرح کا قیامت کا علم اور جناب شفرش زمین کوئی سوال ممکن تھا کہ نہیں تھا کہنے لگا ممکن تھا تو میں نے کہا تو جواب ممکن نہ ہوتا تو تقریب لازم ہوگی اور جواب کا امکان بتا رہا ہے کہ علم پہلے حاصل تھا اگر علم حاصل ہو تو جواب ممکن نہیں ہے تو ثابت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم حاصل ہے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کھڑے ہو کر فرمایا سلون اماشرت تم کچھ جو تم چاہتے ہو یہ نہیں فرمایا جو میں چاہتا ہوں جو خدا چاہتا ہے یہ فرمایا جو تم چاہتے ہو انہیں پر چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے, ادھر سے ہر سوال ممکن تھا اور ادھر سے ہر جواب ممکن تھا تو علم کلی ثابت ہو گیا کیئنات کا علم کلی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کلی جتنا نہ ڈالے اور یہ بھی نہ اور جب ذاتی اور عطائی کے فرق کے ساتھ اصل میں نے کہا شرکت جب میں نے یہ جواب دیا نا تو کہتا ہے لکوم دین و والے یا دین جواب نہ کا بعد بھی پھر یہ جی جواب دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم نہ سرست خدا پرست نہیں آ حضرت سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے لیکن اس میں یہ ہے نا کہ اس کا علماء یہ بھی جواب دیتے کہ خاص واقعہ تھا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت مویشی کے طور پر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ للہ الحمد للہ الحمد للہ یا واہ کیسی پر بات ہے ہر چیز کیا آپ کے منہ سے نکل گیا کہ اس وقت کے لیے خاص تھا بتاؤ کسی وقت میں شرک جائز ہے برابری جائز ہے نہیں یہ اس کو شرکے تھے نہیں ذاتی کی فرح کا مطلب اتائی ذاتی کے ساتھ فرق کریں گے تو الحمدللہ آپ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا والکر تم لازی دن اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا نعمت کو بتاؤ وہ موزد وہ نعمت تھا نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کا اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ادا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شکریہ ادا کیا نہیں تھا اگر نہیں کیا اگر شکریہ ادا کیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ علم کو بڑھا رہا ہے وہ خیر اللہ کا مین اللہ یہ کہہ ہیں تم کہتے اللہ تعالی نے حدیث سے گیا وہ سی باتیں ثابت ہیں کہ اللہ کے رسول جب یہ ثابت ہو گیا بکری وہ جو بکری کا گوشت اب وہ خصوص ہے وہ خصوص واقعہ ہے ادھر جو ہے وہ اچھا اچھا یہ بتائیں وہ کس کا کس وقت کی بات ہے یہ کس وقت کی بات ہے ہاں جی یہ سلونی اماش ہے تم کس وقت جا رہے ہیں وہ بکری کا کس واقعہ کا واقعہ وہ خیبر کا ہے تو یہ کس وقت کا واقع ہے یہ تو آپ ثابت کریں ہاں یہ تو آپ اچھا اچھا ایک بات اور جب سلونی رہے شی تو تم بتدریج کا قائل ہو گیا اگر بتدریج کا قائل ہو تو سلون اما شیخ تم کیوں کہہ رہے ہو تو آپ کو اتر گیا تھا یہ تو میں تو آپ کے امام کی بات کر رہا ہوں بالکل بالکل کوئی شک نہیں ہے تو سلون اما شیخ تم تک مکمل ہو چکا تھا بس یہ واضح ہے تم نس رہی ہے تو اور کیا حضور فرا رہے ہیں تم ता پوچھ تو تاریخ بتائیں اس کی حضرت تاریخ کی وہی بات کر رہے ہیں کہ تاریخ آپ ڈوبتے رہے مجھے تاریخ سے نہیں میں یہ کہتا ہوں یہ حدیث بتا رہی ہے اس وقت مکمل تھا بس حدیث سے سلال غلط کر رہے ہیں آپ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غیر اپنے نبی کو بتایا وہ بالکل ٹھیک ہے وہ کوئی شرک نہیں ہے آہ. اور جو نہیں بتایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے عالم اللہ ہے سلون اماں تو اس کو بتا رہی ہے کہ بتا دیا پھر آپ کہتے ہیں جو نہیں بتایا وہ بتایا اب اس کا اختصاص آپ کریں کہ وہ کون ہے جو نہیں بتایا یہ جو ادیس جو سلال آپ کر رہے ہیں نا یہ سلال اس کو اس کو دنیا کائنات کا کوئی محدث کوئی شخص اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا اگر کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فت باری اٹھا کر دیکھیں اس میں موجود ہے کہ قیامت کے روز قیامت کے متعلق کہتے تھے یہی وجہ ہے کہ بتا دیا اب اس کے بعد جو کچھ ہے اس کی تعویلیں کریں گے جو ہے اس کے ساتھ وہ ٹکر نہ کہ یہ جو ہے نا اس کی تعویل کریں گے اور وہ دوسری جوابیاں نہ اللہ تبارک نے نبی سلم کو جو ہے نا فوجی کے دور پر بتا دیا سب کچھ بتا دیا تو پھر اگر آپ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا سینے پر یہ بھی مانتے آئی ہاتھ رکھا تھا کیا تجلّہ علی ہاتھ ہاں تجلّہ علی کلو شہ آپ اللہ آه आ تعالیٰ आ کی کیا مراد ہے سنیں اللہ تعالیٰ کیا مراد ہے وہ اللہ تعالی بہتر جانا مراد ہے اللہ تعالیٰ بہتر جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ تجل علی کلو شہ اس وقت کوئی شک نہیں ظاہر ہو گئی اب ظاہر ہو گئی جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اب تھی اگر بعد میں کسی واقع میں علم نہ ہوا تو اللہ تعالی توجہ ہٹا دیتا علم موجود ہے حضرت کا نفیت ہے درایت اٹکل پچو کے ساتھ ہوتا ہے حضور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ دینے سے درایت کی لغت کیا کہہ رہی ہے درایت کا کیا مانا ہے ثابت کرتے ہیں جب لغت فرق کر رہی ہے آپ کیسے فرقت لغت میں تو ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں لوگ ہر قسم کی بات لوگ بھی سارے نا یہ میرے پاس ہو وہ مہمان دے کے دیر سے اچھا آپ وہ والا جو ہے نا کلوار کر کے نا تو پھر ادھر ٹھیک ہے اللہ کے والد